کہی ہے کہ ثبوت کے لحاظ سے قرآن اور عدیث میں کوئی فرق نہیں دونوں میں تباتر ہیں اس کے ظاہر ہے کہ کئی جواب ہیں سب سے پہلا جواب یہ جی ہے کہ وہی تم نے جو پہلے چالیس اور پھر ستائیس سنتوں کو ذکر کیا اور باقی جتنی بھی احادیث ہیں سنن کی ان کا انکار کیا تو اپنے بارے میں تمہارا کیا ارشاد ہے اگر یہ دونوں متواتر ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حدیث کا منکر جو ہے چاہے وہ حدیث فتوی اللہ ہو یا ضنی اللہ ہو فتوی ثبوت ہو یا ذنی ثبوت ہو اس پر منگر پھر کافر ہوگا تو جب وہ کافر ہوگا تو پیدا تم نے چادی سنتوں کا قرار کیا کہ اتنی سنتیں ثابت ہیں پھر ان میں سنتیں ترمیم کر کے ستائیس تک لے آئے تو جو انکار تم نے کیا اتنی سنتوں کا یہ تو بقول تمہارے ہے ورنہ ہمارے دعا سے تو تم نے سیکڑو سنتوں کا انکار کیا تو پھر اپنے بارے میں کیا ارشاد ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم صحاب کرام رضی اللہ عنہ کی زندگی کا جائزہ دیتے ہیں تو ہمیں ایک واقعہ نظر آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چار فرمائے ہیں لیکن ان میں سے ایک عمرہ غالبا رجب کے مہینے کا ذکر کرتے تھے کہ رجب کے مہینے میں کیا روایت رحم لیکن وہ شاید بھول گئے یا ان سے غلطی ہو گئی اور رجب میں کوئی عمرہ نبی کرم کا ثابت نہیں تقریبا اس طرح کے اسفاز ہیں اس روایت کے تو اب اگر حدیث جو ہے واقعی متواتر ہے اور قطعی ثبوت ہے تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث کا انکار کر رہی ہیں اور وہ ان کے ان کی بھول کی طرف اس کی نسبت کر رہی ہیں تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم کیا کہیں گے اسی طرح کتاب <Kitaabun> النکاح <-nikamme> ایک روایت تم نے پڑھی ہے حیرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے طلاق کی جس میں وہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہ, لا کہ تمہارے لیے کوئی نفع اور سکنا یعنی رہائش کا انتظام طلاق کے بعد عدت کے دوران نہیں ہے اب یہی روایت جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچی تو حضرت اللہ عنہ نے کہا کہ فاطمہ کو اللہ ٹھکراتی ہیں اور یہی روایت جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچتی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ لا لا ام او اس طرح کے ہیں تقریبا کہ ایک عورت کے خود کی وجہ سے اس کی روایت کی وجہ سے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں اس نے یاد کیا ہے یا وہ بھول گئی ہے ہم اللہ کی کتاب کو نہیں چھوڑ سکتے تو یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کا انکار کر رہے ہیں تو اگر کسی واقعی روایت کا اور قرآن کا درجہ برابر ہوتا تو کسی ایک صحابی سے قرآن کی کسی ایک آیت کا انکار اس طرح ثابت نہیں لیکن یہ کئی مثالیں اس کے علاوہ کئی ساری مثالیں اس طرح مل سکتی ہیں کہ جن میں ایک صحابی نے دوسرے صحابی کی روایت پر عدم اعتماد کا اظہار کیا اور یوں اس کو ایک دم قبول نہیں کیا تو پھر ان کے بارے میں ہم کیا کہیں گے یہ ہو گئی دوسری بات تیسری بات یہ ہے کہ روایات کے بارے میں ایک اصول ذہن میں رہنا چاہیے اور وہ اصول یہ ہے کہ جس طرح قرآن کی ہر آیت جو ہے یہ کیا ہے قطعی ہے اور اس کا منکر کیا ہے کافر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وہ حدیث جو کسی صحابی نے خود سنی یا خود ان کو کرتے ہوئے دیکھا تو اس صحابی کے حق میں وہ قطعی ثبوت ہے اور قطعی دلالہ ہے اس صحابی کے لیے اس کا مقام قرآن کی آیت کے برابر ہے اس میں کوئی فرق نہیں لیکن جب بیچ میں سند آ جاتی ہے بیچ میں جب سند آ جاتی ہے تو پھر حدیث کی قسمیں بنتی ہیں متواتر مشہور اور غریب کی طرف اور یہ ایسی قسمیں ہیں کہ جو صدف بار صدف یہ قسمیں چلتی آ رہی ہیں اور دور صحاب اور طاقین سے یہ قسمیں چلتی آ رہی ہیں اور ان کا کوئی بھی نہ ان کا کوئی منکر ہے اور نہ اس میں کوئی فرق کرنے والا ہے تو آج کے زمانے میں اگر کوئی میں اٹھ جاتا ہے اور وہ اس میں اس طرح فرق کرنے شروع کر دے تو یہ اس کے ذہن کی خرابی کی دے دی ہے اور وہ اس کے زمان میں در حقیقت ان اخبار آخاد کا انکار کرنا چاہتا ہے اخبار مشورہ کا انکار کرنا چاہتا ہے کہ جو تواتر کے حد تک نہیں پہنچی گی وہ تو, تو متواتر حدیثوں کا بھی انکار کر جاتا ہے تو یہ تو ویسے اخبار آخاد یا اخبار مشہور ہیں ان کا انکار تو اس کے لیے اور بھی کتنی باتیں ہو گئی یہ چار باتیں ہو گئی یہ کہتی ہیں اور پانچویں اور آخری یہ کہہ, کہ کے میں یہ کہہ دینا کہ وہ متواتر ہے لہٰذا مرتبہ ہے تو ظاہر ہے کہ یہ دعویٰ ہے اور دعوی کے لیے دلیل ہوا کرتی ہے تو تمہارے پاس اس کی کیا ہے سیدھی ساری بات ہے موٹی سی بات ہے جی بات کیا ہے یہ جی؟ اب ایک طرف متواتر کہہ رہا ہے اور کہ اس کا مقام قرآن کے برابر ہے اور دوسری طرف کیا کہہ رہا ہے کہ اس کسی عقیدہ یا عمل کو ثابت نہیں کر سکتے اب یہ خود ان دونوں دعووں میں آپس پر کیا ہے اور ظاہر ہے کہ حدیث ہے جیسے میں نے کہا کہ احادیث میں سے قسم کون سی ہے متواتر, ہے. پر متواتر ہے کس کو ثابت کیا جاتا ہے حقیقے کو ثابت کیا جاتا ہے اور جو اخبار آقاد ہیں ان سے اعمال کو ثابت کیا جاتا ہے اب مثال کے دو پر دن میں پانچ نمازیں ہیں اب یہ پانچ نمازیں ہمارے پاس قرآن سے اس کی کوئی دلیم نہیں اگر ہم قرآن میں اس کیشت کرنا چاہیں تو اس کی کوئی دلیل نہیں اور یہ جاوید احمد بھی پانچ نمازیں پڑھتا ہے تو یہ فجر ہے پھر ظہر ہے پھر عصر ہے پھر مغرب ہے پھر عشاء ہے یہ ترتیب اس نے کہاں سے نکال دی قرآن میں تو یہ ترتیب نہیں ہے پھر ہر نماز کی مثلا فجر کے فرض دو رکار کے فرش چار رکعت آثر کے فرش چار رکعت مغرب کے فرش تین رکعت عشا کے فرش چار رکعت اور پھر سفر میں چار رکعت وادی نماز کا دو ہو جانا اب یہ جو پوری تفصیل ہے قرآن نے تو مرتخن کہا کہ جب حالات سفر میں ہو اور تمہیں خوف ہو تو قصر کرو اب وہ قصر کتنا کرنا اس کی تفصیل کہاں سے آئے گی اور پھر یہ جو چار چار رکعتیں اور دو رکاتے ہیں اور تین رکعتیں ان کی تفصیل کہاں سے آئے گی تو اگر حدیث سے کوئی مسئلہ عقید ہے اور کے بارے میں؟ جی اس کے اس کے بعد کیا ہے <تصفح> تو تو کے مطابق سنت نبوی اور اس بار تو کچھ تفصیلی کذبی اتے ہیں یہ قران مجید کے ساتھ ساتھ اگر یہ کہا جائے کہ پچھلے صحائف یا پیشری کتابیں یا انسانی فطرت ان کو بطور سنت کے پیش کیا جا سکتا ہے تو اسلام تو ہمیں قران یہ کہتا ہے کہ ان ندیرہ اللہ مرکز میں جوڑ تو ہے یہ ٹرین کہاں سے جا رہی ڈرائیور جا رہی میں کہا ہوتا ہے کہ مردہ پھاڑتا ہے تو ایسے یہ ایک بنیادی اصول ہے کہ جس پر تمام صلافی صالح جو ہیں وہ متفق ہیں اور ان میں سے کسی ایک کا بھی اس مسئلے میں اختلاف نہیں اور وہ اصول یہ ہے کہ ایک ہیں عقائد جن کو اصول کہا جاتا ہے اور ایک ہے شرائع جو فرعی احکام ہیں رسول اور عقائد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر زمانے میں ایک رہے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں اور تا قیامت وہی رہیں گے ان میں کوئی فرق یا تمدیل وغیرہ نہیں آئے گی دوسرے ہیں شرائع تو وہ ہر نبی کی اپنی شریعت ہوتی ہے اور ہر ہر امت کی اپنی شریعت ہوتی ہے جو ان کو ان کا نبی ان کے پاس چھوڑ کے جاتا ہے اس میں حالات زمانے اور مکان کے اعتبار سے تبدیلی ہوتی رہتی ہے حالات زمانہ اور مکان کے اعتبار سے تبدیلی ہوتی رہتی ہے اور ہر نبی کی شریعت میں کچھ احکام ایسے ضرور تھے کہ دوسرے نبی کی شریعت میں وہ احکام یا ہے نہیں یا وہ منسوخ ہو چکے ہیں یا ان کے وجہ میں دوسرے احکام ہیں تو جتنے یہ صحف ہیں یا آسمانی کتابیں ہیں تو اصول تو ظاہر ہے کہ ان میں وہی وہ ہیں لیکن فرعی یہ احکام ان میں تبدید ہوتے رہتے ہیں اور تبدید ہوتے رہیں گے اور مثال کے طور جیسے پچھلی دفعہ میں نے کہا تھا کہ اب چربی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں اس کو حرام قرار دیا گیا تھا جو کوہان ہے اس کا گوشت ہے یہ ان کی شریعت میں حرام قرار دیا گیا تھا اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک قربانی کا جانور اس کا گوشت کھانا یہ جی حرام تھا جائز نہیں تھا اور ماد غنیمت اس سے فائدہ اٹھانا یہ جی بھی جائز نہیں تھا اب یہ احکام ان کی شریعتوں میں تھے لیکن اسلام میں آ ان احکام میں تبدیلی آ گئی اسی طرح ہر موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جہاد تھا ہر عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں نہیں تھا وغیرہ وغیرہ تو اس طرح کے کئی سارے احکام ہیں کہ جو ایک شریعت میں ہوتے ہیں دوسری شریعت میں تبدیل ہوتے ہیں تو پھر یہ کہہ دینا کہ پچھلے آسمانی صاحب اور پچھلی آسمانی کتابیں یا فطرت جو ہیں ان کو بھی بطور پروف کے پیش کیا جا سکتا ہے اور ان سے بھی سنت کو یا شرعی حکم کو ثابت کیا جا سکتا ہے یہ در حقیقی جہادت کی دلیل ہے اور یہ دین اسلام سے بغاوت اور راہ فرار کا کو اختیار کرنے کا مترادف ہے پھر جب ہم احادیث کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں ایک حدیث نظر آتی ہے حیرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کہ وہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے پڑھنی شروع کر دی وہ پڑھتے جا رہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غصے کے اثرات غصے کے اثرات کہا کہا کہ کو عمر اے عمر تجھے تیری ماں گم کر دے کیا تو نبی کے چہرے کو نہیں دیکھتا اب جیسے حضرت عمر کی نظر وہاں گئی تو فوراً دو ذہن ہو کر بیٹھ گئے اور اعوذ باللہ من غزب اللہ و آغذ منقذ اس طرح اسفاظ غادم ان کے اسفاظ غازن کہنے شروع کر دیے اور بار بار رہے کہتے, رہے کہتے رہے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے غصے کے اثرات ختم ہو گئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو كان موسیٰ لما و تم تو تورات کی بات کر رہے ہو جو منہ پر نازل ہونے والی کتاب ہے اگر موسا خود بھی ہوتے تو ان کو میری اتباع کے علاوہ کوئی اور چارکار نہ ہوتا تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات کے احکام پر عمل کرنے یا ان سے سنت کو ثابت کرنے کے بارے میں نہیں صرف اس کی تضاوت کے بارے میں اتنی ناراضگی کا اظہار کیا اور پھر یہ جملہ فرمایا تو پھر اسے احکام کو کس طرح ثابت کیا جا سکتا ہے اسی وجہ سے یہ علماء کا متفق اصول ہے کہ جتنی بھی اسرائیلیات ہیں ان کی تین حیثیتیں ہیں یعنی ان کی تین قسمیں ہیں یا اسرائیلی روایات وہ ہوں گی کہ جو قرآن و سنت کے موافق ہیں تو جو ان کے موافق ہیں ان کو مانا جائے گا اور یا وہ ہوں گی جو اس کے مخاطف ہیں اور جو مخاطف ہیں ان کو ترک کیا جائے گا اور یا وہ ہوں گی جو ناموافق نہ, نہ مخاطف ہیں تو ان کے بارے میں توقف کیا جائے گا اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا کہ ذات و صدیق کتاب عادت و کہ نہ ان کی تہذیب کرو اور نہ ان کی تہذیب کرو تو یہ ان چیزوں کے بارے میں ہے کہ جو نہ موافق ہیں اور نہ مخالف ہیں اس کے بارے میں تو اتنی کافی ہے جی اس کے بعد کیا ہے بول فرت کے حقائق یہ انتہائی خصوص چیز ہے فضرت کے حقائق کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز تم فطری طور پر یا نیچر کے طور پر چلتی آ رہی ہے اور اس کی ایک حقیقت ہے تو تم اس کو فروغ کے طور پر پیش کرو اب ظاہر ہے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ واقعی جو چیز فطری ہوتی ہے اسلام کا کوئی حکم اس کے خلاف نہیں ہوتا ہمیشہ اس کے مواقع ہوتا ہے اور مثال کے طور پر سورج جو ہے یہ مشرق سے نکلتا ہے یہ اس کی فطرت ہے اور مغرب میں جا کے غروب ہوتا ہے چاند رات کو نکلتا ہے اور روشنی دیتا ہے ستارے رات کو نکلتے ہیں اور روشنی دیتے ہیں پہاڑ اپنی جگہ پر ہیں اور ان پر در وغیرہ ہیں دریاؤں کی روانی اپنے ایک سسٹم کے ساتھ ہے تو اسلام نے کہیں یہ نہیں کہا کہ سورج مشرق سے نہیں نکلتا بلکہ مغرب سے نکلتا کہ چاند رات کو نہیں نکلتا بلکہ دن کو نکلتا ہے ستارے رات کو نہیں نکلتا بلکہ دن کو نکلتا ہے تو اسلام نے کبھی بھی ایسا کوئی حکم نہیں دیا کہ اس میں اور فطرت میں آپس میں تعارض ہو اس لیے کہ یہ فطری نظام اللہ نے اسلام کی خدمت کے لیے مقرر کیا ہے تو یہ اسلام کی خادم ہے یہ نظام جو ہے اسلام کے لیے خادم کے طور پر ہے تو یہ اپنے مخدوم کے مخالف نہیں ہو سکتا اور مخدوم کو جب خادم سے فائدہ حاصل ہو نقصان نہ ہو تو مخدوم بھی اپنے خادم کے خلاف نہیں ہوا کرتا یہ بنیادی اصول ہے رات رات کے وقت آتی ہے دن کے وقت نہیں آتی دن, دن کے وقت آتا ہے رات کے وقت نہیں آتا وغیرہ پھر اسی طرح جو ہے مرد و عورت کے احتجاج سے نسلوں کا ایک سلسلہ ہے نر اور مرد کے اقتدار سے جانوروں کا سلسلہ ہے تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو فطرت ہے اور فطرت کی ایک حقیقت ہے اور واقعی و نیچر ہے تو قرآن نے یاسم نے کبھی بھی اس کی مخالفت نہیں کی نہ اس کے مخالف کو یقین دیا ہاں یہ ضرور کیا ہے کہ اگر کسی کا دماغ خراب ہو جائے کسی کا دماغ خراب ہو جائے اور وہ غلط راستے پر جانے لگے اور کو کو نام دینے لگے تو اسلام نے اس پر لگائی پر اس میں شراب کا اور پانی کی طرف کی جاتی تھی تو اسلام نے اس پر پابندی لگائی اسی طرح جو ہے اسلام نے اس پر پابندی لگائی اس پر پابندیاں لگائی تو ہر اونچی جو شرابت کے خلاف ہو یا اسلام کے خلاف ہو اور یا خیا کے خلاف ہو تو اسلامی جو فطرت کے اصول ہیں ان کے خلاف ہو تو ان کو اگر فطرت کا نام دیا جائے تو اس پر ضرور پابندی دی جائے گی کسی چیز کا معروف ہونا یعنی اچھا ہونا یا منکر ہونا یعنی خراب ہونا اور نقصان دہ ہونا دوسرا یہ جی ہے کہ انسان کی اپنی زندگی میں اس کے لیے کسی چیز کا فائدہ مند ہونا اور یا نقصان دہ ہونا جہاں تک انسان کی اپنی زندگی ہے دنیاوی زندگی اس میں کون سی اور اس کے لیے کون سی چیز فائدہ مند ہے یا کون سی چیز نقصان دہ ہے یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کسی کو اس کی صلاحیت دی ہے اور وہ خود سنبھ سکتا ہے مثال کے طور پر انسان جب اس کو شعور آ جاتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ آگ مجھے جلائے گی پانی مجھے ڈبوئے گا چوری مجھے کاٹے گی وغیرہ وغیرہ تو ان چیزوں سے وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے زہر مجھے مارے گا تب ان چیزوں کا اس کو پتہ ہوتا ہے اس کو پتہ ہے کہ فوڈ ہے یا فروٹ ہے یا دوسری چیزیں ہیں ان سے مجھے صحت ملے گی زندگی ملے گی تو وہ ان کو استعمال کرتا ہے اور اس میں صرف انسان کی خصوصیت نہیں بلکہ جتنے بھی جاندار مخلوقات ہیں اللہ نے ہر ایک کو یہ خاصیت دی ہے کہ وہ اپنے فائدے اور نقصان کو اپنے دوست اور دشمن کو پہچانتا ہے اور اس کے مطابق کو اس سے معاملہ کرتا ہے لیکن جب بات آئے گی دینی لحاظ سے کسی چیز کے اچھے یا برے ہونے کی تو اگر انسان کی فطرت اس کے لیے کافی تھی اور پھر آسمانی کتابیں نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی اور پھر نبیوں کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی اور پھر خلافت کا نظام چلانے کی کیا ضرورت تھی اور پھر ہر زمانے میں علماء کو جی ذمہ داریاں دینے کی کیا ضرورت تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتابوں کا بھیجنا اللہ کی طرف سے پیغمبروں کا بھیجنا اللہ کی طرف سے علماء کا انتظام کرنا اور حکمرانوں کا اور خلفہ کا انتظام کرنا یہ ساری چیزیں اس بات کی جدید ہیں کہ انسان کا فہم انسان کی عقل اس سے ناقص ہے کہ وہ معروف اور منکر کا فیصلہ کر سکے اور پھر وہ اس بھی نہیں کر پاتا کہ معروف وہ چیز ہوگی جو اللہ کی رضا کے ذریعہ بنے گی منکر وہ چیز ہوگی کہ جو اللہ کی ناراضگی کے ذریعہ بنے گی تو اب اللہ تبارک مطالعہ کو کسی نے دیکھا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کی ملاقات نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی اور ناراضگی کے اسباب خود اس کو معلوم ہے نہیں اس کے لیے اس کو واسطوں کی ضرورت ہے تو جب واسطوں کی ضرورت ہے تو پھر فطرت کا یہاں پر کیا کام رہا فطرت تو خود ناقص ہو گئی وہ تو وہاں تک پہنچ نہیں سکتی اور وہ ان واسطوں میں آ نہیں سکتی اسی وجہ سے پھر اللہ نے یہ سسٹم رکھا کہ وہ نبیوں کو بھیجتا تھا وہ کتابیں ناصل کرتا تھا پھر اس نے عزمہ کا ایک نظام بنایا جن کو وراثت نبوت کا مقام دیا اور ان پر یہ بھاری ذمہ داریاں عائد ہیں وغیرہ وغیرہ اور پھر یہ اللہ تبارک مطالعہ نے یہ سسٹم اسی لیے بنایا کہ انسان کی فطرت اس سے عاجز ہے اور وہ اس سے قاصر ہے وہ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی تو جی آگے کیا غلام احمد قادیانی کو کہو کہ وہ کامل ہے غلام احمد پرویز ریاض احمد گوہر شاہی وغیرہ وغیرہ جتنے بھی کوئی متبنی ہیں کوئی متنبی ہیں اور کوئی اس طرح کی کوئی صحابہ کے دشمن ہے کوئی اہل بیت کے دشمن ہیں وغیرہ وغیرہ تو پھر ان سب کو شبلی بنا دو کسی کو بنا دو, کسی کو جنوبی بغدادی بنا دو وغیرہ وغیرہ جب تمہارے سامنے آ گئے اور یہ کہہ دیا کہ جو ان مطابق جس کا عقیدہ ہوگا وہ مسلمان ہے اور جو اس کے خلاف ہوگا تو وہ کیا ہے کفر ہے تو بات ختم ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جو مرتدین کے ساتھ جہاد کیا تھا یا مانعینی زکاة کے ساتھ جہاد کیا تھا یا حضرت علی رضی نے جو خوارج کے ساتھ جہاد کیا تھا یا انہوں نے روافض کے بڑوں کو جو سزائی دی تھی تو یہ سزائی انہوں نے پھر کیوں دی اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو مارا تو یہ کیسے ممکن ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خدیفہ بنائے گئے اور سارے صحاب اس بارے میں ان کے ساتھ متفق ہو گئے اور کسی نے ان کے ساتھ اختلاف نہیں کیا اور بعد میں کافر بننے والوں کو انہوں نے کافر کہا مرتد کہا اور ان کے ساتھ انہوں نے جہاد کیا تو یہ تو دین اسلام کا جو صحیح چہرہ ہے تو وہ مستق کرنے کے متراز ہے اور اس کے ذمن میں حقیقت اپنے کفر کو چھپانا ہے یا اس کی حفاظت کرنی ہے اس لیے کہ ہے کس طرح کی باتیں کفریات ہیں اس کے بارے میں تو اتنا کہتے ہیں جی آگے یہاں سے کتنا ہو